اور ایک اترا یہ ملی کہ بڑی رسان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی جس میں حکم دیا روانہ کیا ابن مرادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ للہ الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا ناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ طیبہ سے لے کر آپ کی ہجرت حضو عہد غز و اجلاء یہود اور اس کے بعد غزۂ خیبر اور غزہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدین منورہ میں تشریف لے اور مختلف سرایہ کو مختلف علاقوں میں بھیجنا تاکہ جن لوگوں نے احذاب کے موقع پر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 بنو غسان کی تعدیب کے لیے جو لشکر تیار فرمایا تقریباً دو ہزار آدمی پر مشتمل کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا جسے بعد میں غزو ہے غزو تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں مارکا کہہ سکتے ہیں سریا کہہ سکتے ہیں موتا کے نام سے کتابوں میں احادیث میں سیر میں مشہور ہوا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 اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابھی عبید تم الجرا اٹھائیں ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے فوج ہوتی تھی وہ جمعہ رات جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا اور اسی سفر میں عبد اللہ ابن رواحا جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے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 ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سات کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے ستا میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا بس میرے دل میں آ کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں اور پھر میرے پاس الحمد بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں تو خیر عبداللہ نے روا چل جب یہ کافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صحابہ بھی بھیجے گئے اب ان کا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 کہا، اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ خساسنا منو گسان کو بھی پتا چلا تو ان کا جو سردار تھا ہار اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کروں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پچیس سماعت فرمائیں پچیس و حلقہ سماعت فرمائیں اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ بنو کسان کو بھی پتا چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد ان کی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو کسان کے ہم مدینے پہ حملہ کریں اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں تو روم کے بادشاہ نے ہیراکل کی قیادت میں ہیرکل کے بھائی کی قیادت میں ایک لاکھ کا لشکر بھیجا جس میں پچاس ہزار تو گھوڑ سوار تھا اور جو تھے ان کے پاس بھی ایک لاکھ کا لشکر پہلے سے موجود تھا تو اب آپ اندازہ کریں کہ تین ہزار آدمی اور مقابلہ ایک لاکھ دو لاکھ سے جن میں پچاس ہزار تو صرف گھوڑ سوار ہیں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 چھ دن تک متواتر قتال اتنا, اتنا شدید قتال کہ وہ رومی کہتے ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی اتنا شدید قتال ہوتا ہے اور اسی اسنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید اب حضور تو مدین منورہ میں ہے اور جنگ موتا میں ہے حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید ان لاہ جن حضرت زید شہید ہو گئے یا پرچم جعفر نے اٹھایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا پلوار کا اور آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا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 نے دیکھا انہوں نے کہا المدد من المدینہ تو جا سے فوج اور آ گئی ہم تو پہلے تین ہزار سے نہیں لڑ پا رہے تھے یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں اور یہ آدمی تو ہم نے کل نہیں دیکھے یہ تو اور خالد بن ولید نے حکم دیا اور نارا تقبیر کہ اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے دس تلواریں ٹوٹ گئے مارتے مارتے قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتا تھا اور لے لیتے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 فراری نہیں ہے بل انرار وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں وہ بھاگ کے نہیں آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ ہزار کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا گزا ہے تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا اور اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السلاسل کے لیے بنی قدا پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے امر ابن الآس کو قائد بنایا حکم دیا کہ ان پہ حملہ کرو عمر بن الاس جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمر بن الاس امیر ہیں اور حضرت ابو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا حضرت عمر بھی ساتھ ہیں ان کو بھی امیر نہیں بنایا کتابیں ہیں عمر بن العص کے امتحان ہوتے تھے کبھی اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت ہوتی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 تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو آپ عید پڑھا دیں اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں مولوی صاحبان میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائیں لو جی صاحب کتنا متوازی آدمی اصل پیر نے کبھی عید پڑھائی ہو تو پڑھائے نا اس کے لیے تو مصیبت آ پڑھاؤں کیا اس بیچارے کے لیے تو عذاب آ نا وہ کہ نہیں جی نہیں حضرت علماء ہیں ان کا نہیں حضرت رسول ہیں سید ہیں جہاں سید موجود ہو قریشی موجود ہو اور امام کیسے بن سکتا ہے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 تو حضرت عمر نے کہا امیر سے مہربانی کرو کافلا روکو اور حکم تو آگ جلانے کا نہیں آگ کوئی نہیں جلا سکتا میں امیر ہوں حکم میرا چلے آگ نہیں جلانے دی ساری راج صاحبہ نے ایسی سردی میں گزار اچھا خدا کی شان ہے انہیں خود قسم کی ضرورت ہو گئی تو نے تیمم کر لیا اور فجر کی نواز پڑھانے کے لیے مسلح پہ بھی آ نے کہا اللہ کے بندے ہم وزو کے ساتھ ہیں تم تیم کے ساتھ ہو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 اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا حضور نے فرمایا من عطا امیر ہی فخت ومن امن اصا امیر ہی جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی اب مخالفت تو کر نہیں سکتے حضرت ابوبکر نے کا فہد آیا اور ٹھنڈے ہو جاؤ اللہ کے رسول نے میں بھی موجود تھا تم بھی موجود تھے امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا نے کہا امیر تو ان کا پھر اللہ کی رسول کی مرضی اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے واپس آ گئے بہر حضور کو شکایت کی گئی حضور نے عمر ابن الاز کو بلایا کہ بھائی تم نے بڑے صحابی کو نماز دی پڑھنے لکھا حضور امیر میں تھا آپ نے ہاں بات تو ٹھیک اور میں کہا تم نے آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے میں آگ جلاتا دشمن کو پتا نہیں لگ جاتا کیا مارے آگ دیکھتا نہیں ہو یہ بات بھی اس کی ٹھیک اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نواز پڑھا دی پانی موجود تھا نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو حضرت سردی میں میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا تو امیر کہتے بنتا نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب قد بنو کزا تم نے کابو پا لیا وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس متی نے چلو اس نے کہا حضور مدد کے لیے فنا جگہ سے رشکت چل پڑا تھا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 اچھا خدا کی شان ہے حملہ کرنے جائیں جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں وہ خدا والے آگے ہوشیار کو مار دیں ایک حملہ کیا مارے گئے دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے اب بنو بکر جو تھے وہ کٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے اور اسی سہیل ابن امر وہ جو سنو لکھنے والا شخص ابو سفیان سہیل ابن امر حارث ابن اشام ان کے پاس آئے دار الدو میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاں والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو نہیں مار دی حملہ تو تم نے کیا نے کہا ہم نے حملہ کیا کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے ہم نے بدلہ لینا ہے تم ہمارے حلیفوں ماری مدد کرو انہوں نے کہا اچھا یہ بات راز میں رکھو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بدینے میں نہ پہنچ جائے چونکہ ہمارا تمہیں لڑائی نہیں کرنی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 ہمارا فیصلہ دار الندوہ میں اجتماع ہوا ایک آدمی تھے عبداللہ اللہ ابن صادب نے اب یہ پہلے مسلمان ہو گیا حضور کا کاتب تھا وحی بھی لکھتا تھا قرآن بھی لکھتا تھا بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا مکہ آ وہ بھی موجود تھا اس نے کہا دیکھو بات سنو میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں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 نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہو سکا تیسری پھر تیار ہو جاؤ تلوار تلواریں تیار کرو گرمی حضور حملہ کریں وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑے وہ اپنے حلفاء کی مدد کریں ان نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھا جائے اس کے بعد ان نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقض عہد بھی ہم سے ہوا ہے ان نے کہا ایسا کرو ابو سفیان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 اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں اور ہم لاوارث ہو گئے ہیں ہمیں ہمارے حلفہ جو ہیں پوچھتے نہیں اس نے ایسے انداز میں شعر پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا آپ نے فرمایا نصرت, نصرت یا سالم نصرت یا سالم نصرت یا سالم سالم تمہاری امداد ہوگی فکر نہ کرو اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے گا بدے ابن والا جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے ان کا جو سردار تھا بنو فضا کا تیئیس جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے گیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہے حضور نے فرمایا بدے تم فکر نہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے ابو سفیان جا رہا ہے اور بدے ببن والا واپس آ رہا ہے مدینے سے ابو سفیان نے ایک دوسرے کو ملے اس نے کہا بدیل کیا حال ہے خیریت ہے کہاں گئے تھے مدینہ گئے تھے نہیں نہیں مدینہ کہا یہ مدینہ منورہ کی ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتہ دار ہیں میں تو وہاں گیا تھا وہاں سے اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا اس نے کہا تو مدینہ میں گئے بھی نہیں مدینہ میں نہیں گئے بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے گزرنے کی بات ہے تمہیں بتا دیتے کہ مدینہ گیا تھا ابو سفیان نے بھی وہاں گزاری گزاری بدیر الورکا نے بھی وہاں گزاری منزل تھی صبح کو بدیر المرکا مکے کی طرف چل پڑا اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو جا کے ان کے اونٹ جو ہیں نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے لیا وہ لید اٹھا کے لیا ہے تو ابو سفیان نے کہا اس کو توڑو اس کے اندر کھجور ہے کھجور کی گٹھلی ہے جب توڑا تو کھجور کی گٹوں کہا ہاں بدل الورکا مدینے گیا تھا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 جب آیا ان میں حبیبہ نے سلام کیا استقبال کیا اور وہاں جو ایک فراش فراش کیا ہوتا تھا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھایا جاتا تھا وہ بچھا ہوا تھا اس پہ بیٹھنے لگا وہ سفیات جلدی جلدی سے فراش چھی اٹھا لیا جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا سفیا نے دیکھا لگا چا چاہ چاہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے نے کہا نہیں آدھا فراش رسول اللہ وانت نجس نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مشرق ہو پلی دو اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی غیرت ہے جنہوں نے مون لیزہ اور ڈیانا پڑھنی ہے اس میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا وہ بھی وہی سیکھیں گی. کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں شراب کیسے پی جاتی ہے شمپیئن کے دور کیسے چلتے ہیں انہیں تو پھر وہی سیکھ رہا ہے نا جن کی وہ متبع ہیں جن کی اقتدا کر رہی ہیں ام حبیبہ ہے اس نے کہا امی حبیبہ اسابا کی شربا دی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 اب یہ تجدید نہیں ہو سکتا سکتی حضور کیا کہہ رہے ہیں کمال ہے آپ کی ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے انہوں نے کہا ما فال تم بھی بنی خزا اب اسفیان تم نے بنو خزا کے ساتھ کیا, کیا؟ اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پھر عقد بھی تجدید کرانا چاہتے ہو تو پاؤں کے نیچے زمین نہیں چھوڑ گئی اس نے کہا اب کیا ہو سکتا حضور کو تو پورا پتہ ہے ابو سفیان بھاگا آدت ہے ابو بکر کے ابو بکر اند سید القوم تم بھی تو سردار دہر ابو بکر مہربانی کرو تم و پہ سلو کے کر دو حضور نہیں کرتے نہ کریں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 بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے حضرت عثمان کے پاس آئے حضرت عثمان نے جواب دے دیے حضرت علی کے پاس آئے حضرت علی نے جواب دے دی ابھی بھی فاطمہ کے پاس چلے گئے کہا ابھی بھی فاطمہ آپ بھی تو بنتے رسول اللہ ہیں آپ اس معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں کہا امرایا ابھی سفیان عقل کی بات کرو میں عورت ہوں عورتیں کا بھی کرتی ہیں نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے نے کہا حسن میرا بیٹا ہے نے کہا چلو یہ دست کر دیا کہا چار سال کا بچہ ہے حسن نے کہا ہسن ایک لکیر مارتے میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دہشت کر دیا حضور نے نہ نسبی حضور کا بیٹا تو ہے نا اس نے کہا ابو سفیا دوبارہ دماغ تو نہیں چل گیا کیا کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا بچہ شروع کرتے اب ابو سفیان ناکام کہا کہ بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا نا میرا مقصد تو یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دسترد کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دسترد کیا ہے یا قبیلے نے یا کسی ابو بکر عمر عثمان نے دسترد کیا میں تو شور کر دیتا نا کہ صحابہ نے دسترد کر دیے معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد معاہدہ توڑنے بہارا ابو سفیان واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ حضرت ابو بکرا ہے حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں تیار اس نے کہا ہے کیا تیاری ہو رہی ہے, اس, نے کہا لا عالم یا ہے کہ اس کو پتا تھا لیکن راز ہے رسول اللہ کا بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتانے کے نبی کا راز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 دوڑنے والا بھی زبر حضرت علی ہو تو پکڑا عورت بھی طوائف تھی اناک اس کا نام تھا جیسے بت پرستی بہت پرانی ہے نا اسی طرح طوائے پرستی بھی بہت پرانی یہ بھی ابتدا سے ہے تو اس کا نام अनाक تھا اور یہ بظاہر مدین منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے کہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی. حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہونا کتل بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیا کریں میں مدد کے لیے آئی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا وہ تو مر گئے تو آپ نے کہا حضرت نے کہا ماں کے کتاب ہوں تمہارے پاس ایک خط ہے کہ میں کتاب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 اگر تم نے کتاب نہ دیا وہ ختم میرے حوالے نہ گیا میں تمہارے کپڑے اتار دوں شکر اب ڈیٹ اس نے کہا اچھا اس نے کہا بھی تم سارے ادھر ہوں پھر وہ آخر میں عورت ہوں دیکھو اس وقت کی تواف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد مجھے نہ دیکھے آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں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 حضور میں بلایا ہاتھ ہے آپ نے فرمایا میں خط تم نے لکھا ہے کا نام اناگ کو دیا تھا حضرت, حضرت عمر تو جوش میں تڑپ تڑپے اتنے کہا یا رسول اللہ حضرت بہن کا ہاتھ منافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں حضور فرمایا مادا سا کو یا عمر ان بدری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 اور پھر وہ اپنا حسن جو تھا بنوغ اطفان کا وہ مکلم وہ یعنی راستے میں دس ہزار کا لشکر مدینے سے چلے تھے تو ساڑھے تین ہزار تھے ابھی دو چار منزلیں حضور طے فرمائی ہیں اور کبھی دوڑے آ رہے دس ہزار کا لشکر ہے جرار گھوڑ سوار اونٹوں پہ سوار سلا اسلا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 اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی حوادن کے ساتھ جنگ کا ہے کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا جب اللہ علیہ کے قریب آئے مکے کی طرف چل رہے ہیں جب این حضور صلی اللہ علیہ مکہ کی طرف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 مکہ کی طرف توجہ کرو اچھا خدا کی شان ہے کہ بدہ ابن وقہ وہ جو بنو خدا کا سردار تھا وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا دو دو چار چار مین سفر کر کے کہ حضور کی مدد کا بات ہے اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں یہ تھا کہ ابھی دو سو چار سو پانچ سو ہزار آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے لیے اسی اسنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا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 سفیان کھڑا ہو گیا وہ اس نے کہا برقا ہے کون کہا اللہ جانتا ہے بنو حوازن بنو حوازن ہوں کہ بنو ہوازن کا کیا کام اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہو اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خدا میرا قبیلہ ہو بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار عارف ہو بنو خدا میں جانتا ہوں تمہارے کبھی اتنے لوگ ہیں اس میں یہ کون اس نے کہا مجھے پتا نہیں میں تو خود دیکھ کہہ رہا ہوں کہا نہیں, نہیں تمہیں ہے تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر انہوں نے کہا تو تم کیوں نکلے ہو؟ کہا ابو صفیان تو, تو, تو مکے کے سردار ہو تو میں بھی بنو خدا کا سردار ہوں تم کیوں نکلے ہو اس وقت حکیم ابن ہزام کیوں نکلا ہے اس وقت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 اور خدا کی شان دیکھیں جی ابن عبد المطلب عم رسول اللہ اللہ صلی کے چچا اور محبوب چچا خدا کی قدرت وہ انتظار میں تھے اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کو لشکر آ گیا ہے. وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کم میں جب آئے پوچھا کون کا مسلمان کا آئی نہ رسول اللہ حضور کہا ہے اچھا حراس میں جو تھے یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی تو اس میں حضرت عمر تھے حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچان کہا عباس, عباس عباس ہو تم اس نے کہا بات نہ کرو رسول اللہ نے کہا میں تمہیں حضور کا خیمہ بتاؤں میں آ رہا ہوں ترے عباس میں ابھی بدلا لیتا اللہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے حضور نے جب آواز سنی کہا عباس عباس میرا چچا کتنے میں عباس پہنچے کہا اللہ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 نے فرمایا تمہارے چاچا ہو جو بھی بات کرو کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا بات کرو اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دن ختم ہو گئے یہ دس ہزار کا لشکر ہے جرار ہے اس کا کون مقابلہ تو حضور نے فرمایا باز تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا غدر کیا اس نے کہا حضور انہیں جو غدر کیا میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی پھر کا تو بچہ بھی نہیں بچے حضور عباس تم تو مسلمان ہو گئے تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے نا کہ میں معافی دوں پھر جانے دیں جا کے بات کرتا ہوں نہیں بچیں گے ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں اتنے لشکر نے جب حملہ کر دیا تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا. کیونکہ بنو سلیم ہیں، بنو غطفان ہیں اور پھر وہ بنو خدا ہیں جن کے مرے ہوئے تھے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 واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اس سلسلے درس میں